سیدی حسین جی مفدی و محدودی مفید عارف اللہ مجد زمانہ عزت مولانا شاہ کی محبت کا سر پیمینار شریف کے اشاع آپ کا ذکر ہے دو جہاں آپ کا مرتا باعث آپ کا مرتا جہاں میں جیسے خرشید ہو آسمان میں آپ کا مرتا بات جامی آپ کا مرتا بات جامع جیسے خرشید ہو آتماں جیس پرشید ہو آسمانے آپ کا ہر مرد بانے جیسے پورشید ہو آسمان دوست تو شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جانی دوست مدینہ جس اسلام پھیلا جنا دوست تو یعنی مدینہ جس سے اسلام پھیلا جنو میں. میں جس سے اسلام پھیلا جنوب میں آپ کا مرکب جیسے خرشید آتمان گرم چلنے والا ہو دوبار پر کیا اثر ہوگا بھائی گرم چلنے والا ہو دوبار دوبا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے چاہیے کہ اے لوگوں اپنی دعاؤں سے قبل اور دعاؤں کے بعد ضرور شریف پڑھ لیا کرو ورنہ تمہاری تو زمین و آسمان کے درمیان معلف رہیں گی اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کریم ذات ہیں اور درور شریف کی عبادت قطعی قبول ہے اللہ تعالیٰ دروش شریف کو وغیرہ فرماتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود یہ عبد الحبود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود شریف اور درود علیہ سلام کے سلام فرماتے ہیں سلون عالم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے یہی پسند ہے اور ملائکہ کو بھی پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر شریف رہی اللہ تعالیٰ کو خود یہ عمل محبوب ہے اور اللہ کے حبیب پاک کے لیے ہم اللہ سے ہیں اے گویا کہ اللہ آپ اپنا محبوب عمل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری کر دیجیے تو اللہ تعالیٰ اس, اس درخواست کو پتہ قبول فرماتے ہیں رد نہیں فرماتے یہ درفاذ جو ہے جو چیز فرمایا کہ جو جو چیز دو قطعی قبول کے درمیان ہوئے ہیں اول بھی ضرور پڑھ لیا اللہ نے قبول فرما لیا اور آخر نے جو پڑھ لیا وہ بھی قبول فرما لیا اب درمیان کی بات درمیان کی طرف درمیان کی ارتجا اللہ تعالیٰ دے کیونکہ کریم ذات ہیں وہ رد نہیں فرمائیں گے کریم سے بہت ہے کہ اول قبول کر لے آخر قبول کر لے اور درمیان کو رد کر دیں اس لیے تو شریف پڑھ لینا باعث سوار بھی ہے باعث الگ بھی ہے اور قبول دعا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا مت کی گرنا چلے آسر ہو گاہ گرنا سلے آبھات کیا اثر ہوگا وہ تمام آپ کا مرتاب جہانے جیسے پرشید ہوا تم ورنام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہانے برقام کرنا یہ آپ کا ذکر ہے یعنی اللہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا سارے عالم میں ڈنکا پھیٹ کیا جیسے محسن ارشد اللہ کے ساتھ ارشد اللہ محمد اور رسول اللہ بھی کرے گا سارے عالم میں اب تیرا نام بھی اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ اور لا اللہ جہاں ہے جو لا پر ایمان الحمد الرسول اللہ نہ کہے تو اس ہے اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے لا اللہ پر ایمان اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پر ایمان اللہ بھی فرض اس کے بغیر ایمان قبول ہی نہیں ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں جانے برابر ہے آپ کا ذکر ہے دو جانے چلے تو بھی نابل یہی ہے اس کو آپ کا قلب ہو جانے چلے تو بھی نابل یعنی ہے آپ کا پل گو جانے چلے تو عید کا ملے گی ہو آپ کا پل جانے آپ کا پل کا بازے جیسے پورشید ہوئی سمجھے کیا غیر ممکن آپ کا رقبہ دونوں جہانے کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا مرکاب جہانے کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کار بدھ جہانے آپ کا کامر کا باعث جانگے جیسے پورشی گرواس ندمبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے جت گر کے سامنے جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے کام تب گمبک پہ جس کی نظر ہو وہ غلا جائے کس گل سے تمہیں وہ بلا بل ہے کس گل سے نام کیسان پیارا محمد نام پیارا محمد جن کے سدے میں ایمان ہے جانے نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے سدسے میں ایمان ہے جانے نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے سدسے میں ایمان ہے جانے جن کے سدے نئی مان جانے آپ کا باعث جانے جیسے ہو ترشید ہوا سن سیزان نورِ نبوت جو ہے اسلام سارے جانے یہ ہے شیزان نورِ نبوت جو ہے اسلام سارے جہانے, یہ ہے پہلان نورے نبوت جور اسلام سارے جہان ذیرے پہلام نورے اسلام سارے جہان آپ کا مرتابار جانے دو کہوں سات کمبد کچھ نہیں ہے دو تو ہو سات گنبد کچھ نہیں غم ہے یسل زبان کیا کہوں ہو سات شان گنبد کچھ نہیں غم ہے یسل زبان کچھ نہیں غم ہے آپ کا مرتا بار جاگے جی قرشی گوا تم گرنا سن لے آیا کیا کرو گا تمام چر سے دیکھا گر لوگ بالکل صفر ہو گئے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس رات میں کچھ عبادت کا اہتمام بھی کیا ہے اور اس کے اگلے دن روزہ بھی رکھا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رات سے متعلق جو روایات ہیں وہی رہی ہے سضر مولانام کی تفریح پانی صاحب نہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو بہت سی روایات اگر جمع ہو جائیں اگرچہ وہ دئی بھی ہوں تو اس کے باوجود پھر اس پہ جو ہے اس کے بعد کیا جا سکتا ہے یہاں تا اس رات کو بالکل ہی بالکل یہ سمجھنا کہ بالکل عبادت نہ کرنی چاہیے یہ بھی ٹھیک نہیں اور جو لوگ زیادہ آگے چلے گئے ہیں ان کا تو قصہ ہی دوسرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ اٹا کرنا اس رات میں تھوڑی سی عبادت کر لینا پوری رات جاننا ضروری نہیں ہے تھوڑا سا جاگ لیں جیسے چند نوافل پڑھ لیں یا بعض لوگوں کو سلاط التظی کا شوق ہوتا ہے اگر وہ بھی پڑھ لیں تو کوئی رشنی بہت اچھی چیز ہے فضیل کی چیز ہے گناز کے پاک ہوتے ہیں اور سلاطن تنظی سے متعلق بھی یہ ہے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ استعمال اس کا کرتے ہیں کہ تعامل سے بھی زیادہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک دفعہ عمر بھر میں بھی پڑھ لینا کافی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگلے دن اگر ہمت ہو سہولت ہو قوت ہو تو ذہنی رکھ لیں لیکن ان چیزوں کو فرائض نہ سمجھے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت موقع نہیں مستحبات میں سے کرے تو اچھا ہے اور اس رات کی فضیلت بھی ہے اس سے بہت سی روایات اس رات کے متعلق بھی ہیں کتابوں میں مل جائیں گی اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی جاگ لینا جیسے ایک گھنٹہ بھی اگر جا جاگ لے تو تھوڑی سی تلاوت کر لی کچھ دعا دعا اور ریا وزاری کے ساتھ پھر دعا کر لی اپنے گناہوں پر استفاد کر لیا برکت مانگ لی عمر میں برکت مانگ لی اور جو بھی جائز حادثات ہیں وہ مانگ لی اور کچھ استفاد کچھ ضرور شریف بس یہ اتنا بھی کر لیا لیکن اصل بات کرنے کی یہ جو ہے اس پہ کم لوگوں کی توجہ ہے ایک تو یہ کہ دیکھا دیکھی حلوے پکا رہے ہیں کھچڑا پکا رہے ہیں یہ سب چیزیں یہ رسومات ہیں کداعت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برنایا کلو کرداۃ اور کلو ضلال یہ گبرائی ہے بدت جو ہے گبرائی ہے اور گبرائی ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس سے اجتناب ضروری ہے کسی طرح ادھر و گھر سے جو آپ پکایا ہوا آ جائے اگر فساد کا خطنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کو واپس کر دیا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے اور اگر ختنے فساد کے خدشہ ہو زیادہ فساد ہو جس کے پھر بعد میں زیادہ پریشانی اور تو خاموشی سے لے کے کسی غریب آدمی کو یا دے دیا جائے بہت ہی جو مخلوق الحال ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے تاکہ کتنا فساد سے بچ جائے اس کو کھائے اور اس کے علاوہ جو ہے یہی بات کہنا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عشا کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور درمیان میں سو جائے تو پوری رات عبادت کا زبان ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی آسانیاں فرما رکھی میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں میں بہا دیے ہیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمت سے زائد کچھ نہیں لیتے تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی عبادات میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی دولتیں بڑی بڑی محنتیں عطا فرما دیتے ہیں صبح تو تھوڑا سا اس رات میں جاگ لینا اور اگلے دن روزہ رکھ لینا اور ایک تیسری چیز ہے قبرستان جانا ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری عمر نے ایک ہی دفعہ اس رات کو قبرستان جانے کی روایت موجود ہے تو ہم یہی کریے کہ بچتے بچاتے ہجوم اور جلوس کی شکل سے بچتے ہوئے اور اختلاط سے بچتے ہوئے خصوصا آج کل تو اتنی بے پر تھی ہے اور عورتیں بھی یہ تو اور ایک پکنک کی طرح ہو گیا ہے قبرستان لوگ جاتے ہیں کہ چلو مزہ رہے گا عبرت کے لیے تو دکھائی دیتا نہیں جبکہ قبرستان جانا عبرت کے لیے تو جائز ہے اور کسی مقصد کے لیے جائز نہیں وہاں جا کے عبرت حاصل کریں گے ہم بھی ایک دن زمین کے نیچے ہوں گے منو مٹی نیچے اور ممکن نکیر آئے گی اور سوال جواب ہوگا اور ساری اس کی جو اور کافی جو ہے لوگ جلوس کی شکل میں اور ہر ہار کرتے ہوئے اور بے پردگی کرتے ہوئے جاتے ہیں اور واپسی جو ہے کوئی سالودی کی دکان پر کھڑے رہے ہیں بالکل کوئی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں دین میں نہیں ہیں اس کو کم از کم گین تو مت سمجھ سمجھو اتنا ظلم تو نہ کرو کہ گین سمجھ کے کرو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ جانا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر کسی کو شوق ہو ضرور چلا جائے سن سمجھ, سمجھ کے لیکن یہ ہجوم سے بچنا ضروری ہے جو کہ آج کل تقریباً ناممکن ہو گیا ہے جس کو سہولت ہو اور اس کو موقع ہو बचाते اگر بچتے بچاتے چلے جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جس زمانے میں اس قدر فتنے کا زمانہ ہے اس میں ان چیزوں مشنی مشنی سے بچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے تو ایسی سنت کو تنگ کر دینا بہتر ہے جس سے گلام کے اندر ابتدا کا خدشہ ہو ہاں بچتے بچاتے کر سکتے ہو تو ضرور کر لیں تو یہ قبرستان جانا اور رات بھر جاگتے رہنا اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز اس چکر میں خدا ہو جاتی ہے نمازی سے جاتے ہیں فرض کو چھوڑ کر مستحکبات کی فکر کرنا ہے یہ کوئی عقلدی نہیں ہے جب اس کا تحمل نہ ہو جاگنے کا تو بھیا آپ رات بھر سو لیجیے عشاء پڑیے اور جلدی سو جائیے ساری رات آپ کو ممتن عبادت کا ثواب یہ منظور نہیں بیل پہ گدے اور بیلوں کی طرح کام کرنا اور اس کو گدے اور بیل کی طرح ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ مستحق کے لیے فرض کو پھر دے کو خطرے میں ڈال دے وہ پھر اس کو کیا کہیں گے مقصد یہ ہے یہ کہنے کا کہ اس نے فرق بیٹھی عظیم عبادت کو ضائع کر دیا مستحک کے لیے تو اس کی, بات کی؟ یہ مستحکات کس کام کی مقصد یہ ہے بتانے کا مانوافل عبادات تو مبارک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن اس کے پیچھے فرض کو ضائع نہ کہ اتنا جاگ لو جیسے عشر کی نماز نہیں آپ دو نہیں دو نہیں تو چار نفرت کی نیت سے پڑھ لیا کچھ دعا کر لیا اس کی وقت تھوڑی سی تلاوت کر دی بس عادش ہو جاؤ کافی ہے تو ان چیزوں کو ہمارے ہاں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اکثر شعبوں کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو مستحب بات ہیں ان کو تو اتنا درجہ دے دیا گویا کہ وہ فرض ہو گئے واجب ہو گئے اور جو چیزیں فرائض ہیں ان سے اتنی غفلت ہے کہ نماز پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی،, پڑھی،, پڑھی اور بہت سے فرائض سے جو ہے حکومت کویاں کر کے اور مستحقات کو ضرورت سے زیادہ اس کو درجہ دے دیا ہے یہ بھی دین کے اندر جو جائز نہیں ہے ایسا جس چیز کو ارکی جتنی اہمیت دین نے رکھی ہے جس چیز کو جتنا درجہ دیا ہے وہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حلوے کے نے متعلق حضرت سے مزے بات سنائی کہ لوگ حلوہ پکاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسا نہیں رحمت اللہ علیہ کی سناتے ہیں کیونکہ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے دانت توڑ دیا جب عہد کی جنگ ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ کے دمدان مبارک شہید ہوئے عہد کی جنگ کے بغیر تو حضرت نے فنائی کی سب سے پہلی بات تو یہ شاہباہ میں تو یہ جنگ ہوئی نہیں تھی دو مہینے کے بعد ہوئی تھی تو ایڈوانس میں آپ نے کیسے حلوہ کھا لیا اس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پر نہیں رحمت اللہ علیہ کی دو سنتیں اگر یہ سچ مان لیا جائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر سچ مان لی جائے بات تو دو سنتیں ہیں ایک دانت توڑنے کی اور ایک حلوہ کھانے کی تو پہلے اپنے بتیس دانت توڑو پھر اس کے بعد حلوا کھاؤ اب ہم کہیں گے کیا بات ہے رسول پردیش میں تسکر وطن یہ ساؤتھ افریقہ یعنی جنوبی افریقہ کے ملفوظات و ارشادات جو حضرت والا کے دسویں سفر کے موقع پر ہوئے ساؤتھ افریقہ کا دسواں سفر نام اس وقت کے ملفوظات و ارشادات ہیں دنیا پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اثری کا شاعر اقرب تھے مولانا عبد صاحب نے عرض کیا کہ میں اجتماع میں ممن اقسم پر بیان کرتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ دعوت اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی طرف بلانا ہے اور اہل تصور اسی طرف بلاتے ہیں تو عضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت نہ ہوگی تو دین کیا رہے گا برائے نام رہے گا اہل تصور یعنی اہل اللہ کا طریق دعوت اقرب کی نس ہے جس طرح کوئی نبی امتی نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی شیخ کبھی محیط نہیں ہو سکتا اس کے برعکس دوسرے کاموں میں جو آج امیر ہے کل معمور ہو جاتا ہے آج جو معمور کو ڈانٹ رہا ہے وہ جب امیر ہو جاتا ہے تو سابق امیر کو ڈانٹتا ہے کسی طریق کا مفید اور مستحکم ہونا اور بات ہے لیکن بزرگان, بزرگان دین پر یہ طریق اقرب سنت ہے جس طرح نبی معمول نہیں ہو سکتا ہمیشہ عامر رہے گا کسی طرح شاید عامر رہے گا معبول نہیں ہو سکتا وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز ارشاد بتایا کہ جب حدور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ازرائیل علیہ السلام دونوں حاضر ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حبور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنے کی اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی سے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی روح نکالنے کی اجازت تو ہر نبی سے مانگی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا کہ بغیر اجازت اسرائیل علیہ السلام قبرے میں داخل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا یہ نظر مستشیرن تھی یعنی مشورہ لینے کے لیے تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مشتاخن کی لئی اللہ آپ کا مشتاخ آپ نے ارشاد فرمایا رفیق اللہ عمر رفیق علیہ السلام نے روح قبض کر لی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پڑھانے کے لیے اللہ عمر رفیق اللہ اے اللہ آپ سب سے بہترین دوست ہیں بعض بزرگوں نے انتقال کے وقت یہ شعر پڑھا کیا مبارک وہ وقت ہوگا جس میں اس منزل سے اللہ کی طرف روانہ گا اور اپنی جان کا آرام پاؤں گا اور محبوب حقیقی سے ملوں گا جوہان اس برگ اور سے سوا گیارہ بجے جہاز نے ڈیبن کے لیے پرواز کی اور بارہ بجے ڈربن ایئرپورٹ پر آمد ہوئی ایئرپورٹ پر حضرت والا کی زیارت کے لیے آنے والوں کا ایک چن وسیع تھا مگر اس وقت فوراً اسٹنگر کے لیے روانہ ہونا تھا جہاں سے عبد القادر ڈیسائی صاحب کار لے کر آئے ہوئے تھے زائرین سے ملاقات کے بعد حضرت والا اسٹنگر کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد جسائی صاحب کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے مہمانوں اور مجلس میں آنے والوں کے لیے زبردست انتظامات کیے تھے پروفیزر سید سلمان نبی صاحب نے حضرت والا کی نعت یہ پروفیزر سید سلمان نبی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور حضرت والا سے بیت کی ہے حضرت والا سے بیچ بھی تھے اور حضرت والا سے ان کو اجازت بھی تھے۔ سید سلمان ندوی صاحب نے حضرت والا کی نعت سورہ سے لے جب نبی سے قدم پڑھی اور اب میں ترجمہ بھی کیا اس کے بعد مولانا ممتاز اللہ صاحب کے بیٹے مولانا مصطفیٰ کامل نے جو افریقہ سے آئے ہیں حضرت والا کے اشعار پڑھے اور جب یہ شیر بہا میں جہاں بھی رہوں جس فضا رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے تو حضرت والا نے اشار فرمایا کہ چاہے زمین پر رہو چاہے سزاؤں میں ہوتے رہو ہر جگہ تقوا سے رہو اور نظروں کی حفاظت کرو زمین پر تو لوگ حسینوں سے حفاظت بھی کر لیتے ہیں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 آپ کی سورت تو دیکھا چاہیے چاہتے ہیں خوب को کو اثر آپ کی سورت تو دیکھا چاہیے ٹان اپنی سورت دیکھیے سفید عیش بابا باجی گستانی معلوم ہو رہے ہیں مگر نظر مار کر مزہ لے رہے ہیں ایئر ہاسٹل بھی سمجھتی ہے کہ اردو نمبر ون ہے مثلاً جوہانس برگ جا رہے ہیں اب ایئر ہاسٹل کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں آتے جاتے اس کا آگا پیچھا دیکھ اس کے بعد جب جوہانس برگ آ گیا تو اپنا بیگ سمالے اپنا بیگ سنبھالے گی اور کمر مٹکاتی ہوئی الو بنا کر چلی جائے گی اور یہ منہ کھولے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے چاہے بیوقوفی نہیں ہے گدا بند نہیں ہے حماقت نہیں ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بد نظری اور عشق مزاجی کا مرض بے کو ہوتا ہے جتنے بھی عشق باز ہیں سب بیوقوب اور احمق ہیں انجام کی ان کو خبر نہیں بعض لوگوں نے نظر تو بچا لی لیکن دل میں تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ مل جاتی گناہ کی تمنا رکھنے والا بھی ولی اللہ نہیں ہے کیونکہ دل سے نافرمان ہے ولی اللہ وہ ہے جو آنکھوں کو بھی بچائے دل کو بھی بچائے اللہ کے ناراضگی کے آماز سے نفرت رکھے اگر دل سے یہ تمنا کہ کاش یہ مل جاتی تو دل مسلمان کہاں رہا یعنی فرما وردار کہاں رہا دل نافرمان ہو گیا اور نافرمان ولی اللہ نہیں ہو سکتا بس یہ دو عمل کر لو انشاءاللہ ولی اللہ ہو کر مرو گے ہیں, ہیں تو چار کام لیکن صارمین کے مجمے میں دو ہی کام بتاتا ہوں کیونکہ داری تو سب کے مٹھی ہی ہے اور پاجامہ بھی ٹپنوں سے اوپر ہے لہذا اب دو کام ہیں نمبر ایک نظر کی حفاظت نمبر دو دل کی حفاظت بس یہ دو کام مشکل ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو اشراف چاش اوابین اور تحجد پڑھتے ہیں اور ہر وقت کھٹا کھٹ کھٹاخٹ تجویز ہی پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی حسین آ جاتی ہے تو اس کو دیکھنے لگتے ہیں یہی وقت ہے کہ نظر بچاؤ اور دل توڑ دو تمہاری حضرات اجزیحات سے یہ افضل ہے کہ اپنا دل توڑ دو اور خدا کا حکم نہ توڑ ولی اللہ کی یہ پہچان ہے کہ جب حسین عورتیں سامنے آئیں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 تو اس کا پیچھا دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں کیا مزہ ہوگا اس لیے عورتوں کو نہ آگاہ دیکھو نہ پیچھا دیکھو تھوڑی دیر کا مظاہرہ ہے مثلاً برف سے ڈربند ایک گھنٹے کا سفر ہے کیا مشکل ہے کہ ایک گھنٹے تک باخودہ رہو اللہ کی یاد میں مشغول رہو چائے کو پوچھے تو نگاہ نیچی کر کے کہ ہاں چائے لاؤ چائے مانگنے کے لیے دیکھنا کیا ضروری ہے جب ہمارے اللہ نے ان کو دیکھنا تو اللہ پر فدا نہ ہوگے تو کس پر فدا ہوگے اپنی قیمت کو پہچانو وہ شخص اپنی قیمت کو گرا دیتا ہے جو غیر اللہ پر فدا ہوتا ہے یہی گیئر جس کو آج لچائی نظروں سے دیکھتے ہو یہ جو برس کی ہو جائے گی اور آنکھیں تل جائیں گی گال پچک جائیں گے دانت نہیں رہیں گے کمر جھک جائے گی اب اس سے بھاگو گے تو کیا کمال ہے اب تو کافر بھی بھاگے گا یہودی بھی بھاگے گا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 اور ان کے غلاموں کی صحبت سے کیا حاصل کرنا چاہیے غلام اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں بزرگوں کی غلامی تو میں نے کی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لہٰذا بزرگا نے جین کی یا ان کے غلاموں کی صحبت مل تو کیا چیز حاصل کرنا چاہیے روزہ نماز تو سب سیکھ لیتے ہیں اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے تقویٰ سیکھنا چاہیے کہ غلاہوں سے بچنا آ جائے گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے کہ چاہے کتنی حسین عورت ہو کتنا حسین لڑکا ہو اس کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو انشاءاللہ شاء تعالیٰ بہت جلد وہی اللہ بن جاؤ گے آنکھ کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو بس بعض آدمی نگاہ تو نیچی کر لیتا ہے مگر دلی دل میں سوچتا ہے کہ شکل بہت خوبصورت تھی اگر مل جاتی تو ہم یوں کیوں کر لیتے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال مت پکاؤ بلا قرض خیال آ جائے تو معاف ہے لیکن ارادہ کر کے گندا خیال نہ لاؤ یہی سوچو کہ ہمارے اللہ نے جب اس کو حرام فرمایا تو ہم ان کے بندے ہیں ہم کیوں یہ کام کریں یہ دو کام کر لیجیے سب کے سب ان اللہ تعالی سو فیصد ولی اللہ ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو خوب جانتا ہے چوریا آنکھوں की और سینوں के राज जानता है सब کو تو ہے بے نیاس چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے आंखों की آنکھوں کی के राज जानता है सब ہے سب کو تو लेकिन بے मुश्किल لیکن हिम्मत مشکل ہے ہمت سے کام لینا پڑے گا آسانی سے نگاہ نہیں हो بڑے بڑے پیل ہو جاتے ہیں جب سامنے خوبصورت عورت آتی ہے ذکر ذکر و فکر کرو اللہ کا مراقبہ کرو ازار گناہ سے دور رہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے منتقل بنا دیں مقامات سلوک کی کنجی تو پروفیزر سید سلمان نبی کے ایک سوال کے جواب میں احشاد فرمایا کہ محیط کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ شہر کی جہاں تک سمجھ ہے وہاں تک میری رسائی نہیں ہے شہر جس بلند مقام سے دیکھتا ہے اس مقام پر میں نہیں ہوں شہر کی محبت ہے یعنی کنجی ہے چالی ہے تمام مقامات کی. اگر تمام مقامات اراہیہ کو طے کرنا ہے تو شیخ کی محبت اس کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ قبول تو یہاں سے تھا لیکن آج مضمون تو نہیں اس پہ ہی لگی ہوئی تھی اچھا میں اللہ تعالی قبول کرنا ہے اور ایک بات یہ بھی بتانے سے رہ گئی تھی کہ اس رات میں عبادت تو کرنی ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ کام تو ایسا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں نفلی عبادت سے اندر ہے یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا صبح بھی یہ مضمون تھا کہ صبح فجب کے بعد یہ کر رہا تھا کہ نگاہ کی حفاظت نانوں سے اور دیری لڑکوں سے اور زبان کی حفاظت نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت جو سے جوب سے اور اِدا آسانی سے کہ ہماری کسی بات سے نہ ہمارے گھر والوں کو نہ ہمارے چھوٹوں کو نہ ہمارے دوستوں کو نہ ہمارے ساتھ معاملات کرنے والوں کو میل جول کرنے والوں کو کسی کو بھی ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچی المسلم و منسلم الناس ایک روایت نے ہمارے فرمایا ایک روایت ہے المسلم و منسلم المسلموں اور دوسری روایت میں ہے المسلم منسل اناس من یعنی ساری انسانیت اس کی اظہار آسانی سے محفوظ زبان سے بھی ہاتھ لگی اور زبان یہ چیز ہے کہ بہت جلدی پھسل جاتی ہے بڑی جلدی ہے کہتے بھی ہیں مقولہ ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ کبھی منتوج نہیں ہوتا زبان کا تھی نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے زبان کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیشہ ہاں ہی کرنا ہے لیکن ایسی رات مبارک راتوں میں تو خاص طور سے اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے اپنی عبادات کو ہم بہت جلدی ضائع کر دیتے ہیں غیبت کر دی کہیں جھوٹ بول دیا کہیں کوئی ایسی بات دی دی جس سے کسی کے دل کو چیر پہنچی دل ٹوٹ گیا اس کا تو یہ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال نفلی عبادات سے کروڑوں کو نہ زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہم کسی کسی انسان کو تکلیف نہ دیں ہماری اب آج کیا ہو رہا ہے کہ اس رات کے بہانے سے اور ناز شریف کے جلوس ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں پٹاخے کے گھوڑ رہے ہیں لڑکے پٹاخے آتیش بازی تو ویسے ہی حرام ہے اور جو والدین بچوں کو پیسے دیتے ہیں وہ سب نگرانی رکھے ہیں کہ وہ اس کو صحیح چیز سے استعمال کریں اگر انہوں نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیے تو والدین بھی گنادان ہوں گے اور یہ حرام ہے اس پر شمار ہوگا اور یہ ادا رسانی ہے کوئی آرام کر رہا ہے کوئی بیمار ہے کسی کو کچھ آ جاتا ہے یہ پٹاخے پھوڑنا یہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے اور بچے بچے مکلف نہیں ہیں لیکن یہ عادت بن جاتی ہے اور بڑے بھی سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں بڑوں کے بھی وہ اقدام کرتے ہیں تو ان چیزوں سے اجتناک تو نگاہ کی حفاظت نامہرموں سے بے اور زبان کی حفاظت عیبت سے اور جھوٹ سے اور دیدہ آسانی سے اور دل کی حفاظت گندے خیالات سے اور بس گمانی سے اور حسد سے اور کینہ سے اور بر اور دعوت سے اور تکبر اور حجب سے بھی یہ دل کے باطنی گناہ ہیں ان سے بھی حفاظت ضروری ہے بس راستہ آسان ہے زیادہ عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کوشش پہ راضی ہو جاتے ہیں لیکن اصلی چیز کرنے کی جگہ گناہ سے بچنا ہے جس میں کوئی مشقت بھی نہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کوئی پہلوانے کی ضرورت نہیں کمزور سے کمزور انسان متقی بلکہ کامل اور متقی اللہ والا بن سکتا ہے غریب سے ضعیف آدمی بن سکتا ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں کوئی مشقت پہلوانی طاقت کی ضرورت نہیں غیب سے ذیف آدمی کام نہ کرنا آسان ہے بس گناہ نہ کرو اور اللہ کو دل میں پالو ولایت حاصل کر لو تو بس یہ, یہ کام جو نقلی عبادات دی ہے تھوڑے بہت کر لیا ہے. کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہے دیکھو تھوڑا تھوڑا ہو لیکن قبول ہو تو وہ بہت بڑا ہے اور بہت کچھ ہو قبول نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بلکہ قابل پانچ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہ ہو جائے ہو جانا اور ہے کرنا اور ہے ایک جان کر گناہ کرتا ہے جھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور نداوت بھی نہیں اس کو توبہ بھی نہیں کرتا تو یہ تو بڑا خطرے میں ہے اور جو آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی لیکن پھر ہو جاتا ہے بار بار ہو جاتا ہے اسی گنا کے لوٹ آتا ہے ایک ہی گناہ بار بار کر بیٹھتا ہے اس کے لیے بھی یہ مایوسی کا راستہ نہیں سوہ نا امیدی مرو امید ہاس اور سوئے تاریخی مرو خورشید خاص کہ اللہ کے راستے میں مایوسی ہے ہی نہیں اس کا ہی راستہ ہے اگر گناہ ہو گیا تو فوراً سجدے میں گر جاؤ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور تو آنسو لو سارے کا سارے گنا اللہ تعالیٰ معاف رما دیتے ہیں سب کے سب گنا اللہ معاف فرما دیتے ہیں اتہ کے ستر بار بھی علی سے بات میں ہے ستر بار بھی اگر بندہ اسی گناہ پر لوٹ آئے چاہے دوسرا گنا کرے چاہے اسی گناہ پر لوٹ آئے لیکن ہر بار ندامت ہوتی ہے کہ اللہ کتنی توہ کر رہا ہوں ریل وہیں ریلویں پڑھ پڑتا تو توبہ کیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں بار جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے جب شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں آپ کے بندوں کو میں کہاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک قسم کی جگہ تین قسمیں کھائی ہیں وہ بھی عزت ہی وہ بھی جلال ہی وہاں میری عزت کی قسم دیکھو شیطان محٹو کی کیا حیثیت ہے اللہ کے اللہ کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم کی رحمتوں کی بارش فرما دی کہ میری عزت کی قسم میری میری جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہتا رہتا ہوں کیا فکر ہے کیا پریشانی کوشش پوری کرے کہ گناہ نم لے دے لیکن اگر پھر بھی ہو گیا تو توبہ کر لے استفار کر لے اللہ سے معافی مانگے بس اللہ تعالیٰ کو سجا سی دام ہمارا نام ہمارا اللہ عمیہ سب کبھی کچھ کر دیا اپنے اردا قبول کرنا کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے کیا اللہ آج روپ سے لے کر آج اللہ کرنا بتائی ہے اور اپنی فلاح کاری میں ہمارا ہر ہر شدھا پلا ہو یہ اور اگر پھر بھی فضا ہو جائے تو جب سے توبہ نہ کرنے اور روڈوں کا آپ شب نہ ہو ہمیں چین ہی نہ آئے اللہ <سؤال> مولانا ہمارے تمام جائے کرنا جو بیمار ہیں ہمارے حادثہ کرنے علاج کوئی جائے میں ان کی اور بھی جو بیماری ہے ان کو چھوٹایا جانا کا علاج